شہید اسلام ڈاٹ ہر چیز کے پیدا والا ہر چیز اس کی شہید اسلام میرے محترم آپ کے سامنے احکام رائت کتنے آ گئے تھے چودہ اور احکام سلطانیہ کتنے آ گئے تھے نو تو آپ نے کتاب کے اندر پڑھا تھا کہ آخر میں تنویرات احکام آئیں گی آخر میں کیا آئیں گی یعنی ان احکام کو روشن کیا جائے گا تو یفونہ کے اوپر ہر شالی جی تنویرات برائے احکام سابقہ تنویرات برائے احکام سابقہ لکھ لیا جی کیا لکھا تنویرات برائے احکام سابقہ یہ تو اوپر انوانام وستہ کے نیچے لکھو تنویر نمبر ایک برائے حکم ریت نمبر دو نمبر ایک کس کے لیے ہے برائے حکم ریت نمبر دوسا کے, کے اندر آپ دیکھو حکم ریت نمبر دو کیا تھا اللہ تر یتام تھا یا نہیں چنانچہ لکھ لو یہ آیا بھی تھوڑی سی لکھ لو تنویر نمبر ایک برائے حکم ریّ نمبر دو کیا کہ حکم ریّ نمبر دو ابتداء میں وین خفتم اللہ تخ ستوفامہ الآخری کر دو اس کو مزید روشن کیا گیا ہے واین خفتم اللہ تخ ستو فل اب اب بھی اس کی تنویر ہے یعنی زیادہ تشریح ہے اب دیکھو جی غور کرو وہ فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں یہ یتیم عورتیں آپ فرما دیجئے اللہ فتوا دیتا ہے تم کو ان کے بارے میں و مایوت علیہ اور وہ آیت بھی فتویٰ دیتی ہے واہطفہ ہے مایوتلا کا پڑے گا اللہ پہ اللہ ہی فتویٰ دیتا ہے اور وہ آیت بھی فتویٰ دیتی ہے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 مار سے مراد حقوق جو فرض کیے گئے ہیں واسطے ان کے اور رغبت کرتے ہو تم یہ کہ نکاح کرو ان کے ساتھ حقوق ادا کرو تو اسی مسئلے کی تنویر آ گئی نہ روشنی ڈالی گئی ول مستض فی منل ول اس کے نیچلی ہو اس کا عطف فی ہنہ کی ضمیر پر ہے وہ اطفا ہے مستفین کاف کس پہ ہے فی ہنا کی ضمیر پر اس کا عطف فی ہنا کی ضمیر پہ ہے کہاں ہے جی فی ہنا قل اللہ یفتیکم کم آپ فرما دیجئے اللہ فتوا دیتے ہیں تم کو عورتوں کے بارے میں بھی اور کس کے بارے میں بال مستفین مینال اور کمزور بچوں کے بارے میں بھی یہ کمزور بچے کون یتیم لڑکے کیا اب بات آئی سمجھ آ نہیں آ اس کو سمجھنے کی پوری کوشش کرو چاچی اور اللہ فتوا دیتے ہیں تم کو کمزور بچوں کے بارے میں بھی واہت کمو لے لیتا ما بالکش انتقوم سے پہلے یا مرکم معذو ہے وَيَا یا مرکم انتکوم یہ جو مقدرات میں لکھاتا ہوں نا یہ بڑا فائدہ دیتے ہیں ایک ربط ہو جاتا ہے و یا مرکم انتقوم اللہ تعالی حکم فرماتا ہے تم کو یہ کہ قائم رہو واسطے یتیموں کے ساتھ کس کے آ چاہے یتیم بچے ہوں چھوٹے یا یتیم عورتیں ہوں ان کے ساتھ کیا کرو انصاف کرو وماتا فلو اور جو ہی کرو گے بھلائی پت بے شک اللہ میں ساتھ اس کے جاننے والے تو یہ پہلی پہلی تنویر کی اس کا تعلق اس کے ساتھ تھا حکم رئیہ نمبر دو کے ساتھ اب آگے جی وَإِنِ مَرَاتُ الْخَافَةً مِنْ بَالِهَا نُشُوضًا یہ تنویر نمبر دو تنویر نمبر دو یہ کس کے لیے ہے برائے حکم ریت نمبر چودہ تنویر نمبر دو برائے حکم ریت نمبر چودہ او آخری آخری حکم ریت وہ کیا ہے بین خفتم شکا کا بین امبال کھلو حق ریت نمبر چودہ تھا وین خفتم شکا کا بین امبال کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ٹوٹ پھوٹ کا اندیشہ ہو تو کیا تھا کہ وہاں حکم مقرر کیے جائیں یا نہیں یہی تھا نا اچھا اب اس پہ مزید تنویر ہے تو یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ہے ٹوٹ پھوٹ اور بیوی چاہتی ہے کہ میں اپنے خامن کے پاس رہوں وہ اس کو طلاق نہ دے تو پھر بیوی کو چاہیے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 اس کے پاس ہے کبھی کبھی آیا کرو میں اپنا حق رات کا معاف کرتی ہوں تیری مرضی پہ ہے اور خرچ بھی زیادہ نہ لے تھوڑا کم کر دے چلو اس کے گھر تو رہ جائے گی نا طلاق تو نہیں دے گا سمجھے تو یہ بھی جائز ہے ب دل جان اگر اس کے اوپر کیا کر لیں سن لو کر لے جائیں کیونکہ طلاق دے گا تو بوڑھی غریب کہاں جائے گی بھاگتی گی سمجھے اس کی بڑی ہو گئی اسی طرح شکل میں بھی حسین نہیں ہے تو یہ بھی جائز ہے دیکھو جی بین مراتن اور اگر عورت اندیشہ کرے اپنے خامن سے نشوس کا لڑنے بھیڑنے کا اور اعراض یا منہ پھیرنے کا بس نہیں گناہ دونوں کے اوپر یہ کہ سلو کریں درمیان اس سے کیا سلو کچھ نہ کچھ پوچھ رعایت کر دیں اپنے ہاتھ کی بس سلو خیر سلو بہتر ہے طلاق سے واؤ ذرا تلانف اور حاضر کیے گئے نفس کے اس کو بخل نفسوں کے اندر بخل تو ہے مرد چاہے گا کہ بالکل نہ جاؤں اس کے پاس عورت کیا چاہے گی کہ ضرور آئے تو ضرور کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کے بخل نہ کریں غصہ ذرفی کریں بائن تو سنو اور اگر احسان کرو تم عورتوں کے ساتھ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 ایک رات اس کے پاس جو ایک رات اس کے پاس جو یہ تمہارے افطار میں اگر وہ معاف نہیں کرتی تھی جی جاؤ باقی دل انسان کا اپنے اختیار میں نہیں دلی محبت ایک ہو جاتی ہے ایجاب حقوق اقبات اور ہر کسی بھی طاقت رکھ سکتے تم یہ کہ پورا انصاف اور درمیان کے اس کے عورتوں کے کہ دلی محبت پوری ہو نہیں ہو سکتی اگر جہرس کرو لیکن پس نہ جھک جاؤ تم مکمل جھک جانا اتنا جھکو کہ چھوڑ دو دوسری عورت کو مثل کے اس کے لٹکی ہوئی ہے کہ نہ تمہاری بیوی شمار تھی وہ نہ کسی اور کی بیوی شمار نہیں وائم تو سلے اور اگر سلو اصلاح کرو فی الحال تو سلے ہو کے نیچے لکھو فی اگر اصلاح کرو فی اور تقوی افطار کرتے رہو آئندہ کے لیے بھی بے شک اللہ و رحیم ہے تفرا کا انجام تفریق حد تفریق نہیں ہونی چاہیے مارد کو بھی چاہیے جلدی نہ کرے طلاق میں عورت کو بھی چاہیے طلاق جلدی نہ لے کیونکہ طلاق کے اندر بہت نقصان ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں ہم نے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 تاکید امتصال احکام احکام کی فرما برداری کی تاکید ہے تاکید امتسال احکام اللہ کے ملک میں ہے جو کو چاہے آسمان میں جو کو زمین میں اور البتہ تاکید تاکیدی حکم کیا بصیات کا منع کیا ہوتا ہے جی تاکید وہ وسیعت نہیں جو مرنے والا کرتا ہے ہاں خدا پہ بہت آتی ہے تاکید ہی حکم کیا ہم نے ان لوگوں کو جو دیے گئے کتاب کو تم سے پہلے اور خاص تم کو کہ کون سا تا کہ جو حکم ان تقلّہ کیا اللہ سے ڈرو بھئی خدا کا ڈر جو ہے نا او بالکل یہ ایک منبع ہے اطاعت کا اس سے اطاعت پیدا ہوتی ہے آدمی ایک چھوٹے لڑکے کے سامنے گناہ نہیں کر سکتا ڈرتا ہے تو اللہ کو آدمی حاضر نازر سمجھے ہر وقت خدا کا خوف گناہ ہو نہیں سکتا یہ کہ ڈرو اللہ سے وین تک فرو اور اگر کفر کیا تم نے پس بے شک اللہ کے ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین جب مالک ہیں تو تمہارے عذاب دینے پر قادر ہیں یا نہیں لہذا وین تک فرو ادھر لکھ لو بما فی کے بعد فا وق کا درون جب آسمان و زمین میں اس کی سلطنت آئے تو تمہارے عذاب پہ بھی کیا ہیں کاجر ہیں ان تک اگر کفر کیا تو اللہ قادر ہے تمہارے عذاب پہ اور ہیں اللہ تعالیٰ غنی تعریف کیے ہوئے تمہاری عبادت کی خدا کو ضرورت نہیں عبادت کی کس کو ضرورت ہے تمہیں خود ضرورت ہے تو غنی ہے تعریف کیے ہیں ساری کائنات اس کی تعریف کر رہی ہے بل اللہ معاف اسلام آباد ما یہ دلیل غنا ہے دعویٰ کیا گیا کہ اللہ کیا ہے غنی ہے نا کہان اللہ غنی داغلو ڈبلو بھائی غنی کون ہوتا ہو چھوٹا بادشاہ ہوتا ہے وہی غنی ہوتا ہے اللہ تعالی تمامی کائنات کے بادشاہ ہے واسطے اللہ کے جو کو آسمانوں میں جو کچھ زمین میں اور کافی اللہ کا افسا اللہ تعالیٰ غنی ہیں اور قادر بھی ہیں اگر چاہیں تو تم سب لوگوں کو ایک منٹ میں فنا کر دیں اور اسی ایک منٹ میں دوسرے لوگ پیدا کر دیں اتنا قادر ہیں اگر چاہیں تو ہلاک کر دیں تم کئے لوگوں اور لے آئیں اور وقانا اور ہیں اللہ تعالیٰ اوپر اس کے قادر منکان جرید الصوابن یا ترغیب بلال آخرت ترغیب بلا آخرت بھئی اللہ کے ہاں دنیا کا ثواب بھی ہے کہ اس دنیا میں تمہیں بدلہ دیں نیکوں کا اور آخرت کا ثواب بھی ہے کہ آخرت کا بدلہ دیں لیکن تم اللہ تعالیٰ سے فانی چیز لوگے یا باقی چیز لوگے باقی چیز سمجھدار آدمی کو چاہیے کہ اللہ سے مطالبہ کس کا کرے باقی چیز کا حضرت عبداللہ بن عمر بیٹھے ہوئے تھے بیت اللہ کے ساتھ حجا جایا عرض کرنے لگا حضرت کوئی کام کام فرما حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا جو کوئی تو چاہتا ہے وہ میں نہیں لینا چاہتا میں اور میں جو کچھ لینا چاہتا ہوں وہ تیرے اختیار میں نہیں ہے میں لینا چاہتا ہوں آخرت کیا لینا چاہتا ہوں آخرت کا بدلہ وہ تیرے اختیار میں نہیں ہے تو دنیا کا بدلہ دیتا ہے وہ میں نہیں لینا چاہتا یا گیا سمجھ از سوئے دل ربا یہ میرا شعر ہے نا پہلے سنایا تھا ایرانیوں کو میں نے سنایا جب وہ پرانے قلعے دیکھے از پانا سوئے بکا راگ بشو اے دل رنا ہم در پنا تو پانی کو چھوڑو باقی کے ساتھ لگاؤ دیکھو جی ترغیب آخرت لکھا ہے وہ شخص ارادہ کرتا ہے بدلا دنیا کا تو سن لے کہ اللہ کے ہاں صرف دنیا کا بجرا نہیں بجرا دنیا کا بھی ہے اور آخرت بھی ہے اور ہیں اللہ تعالیٰ سنی وسیع یاب القون و قوامین یہ تنویر نمبر تین تنویر نمبر تین برائے حکم سلطانی نمبر نو تیسری تنویر ہے جی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 یا الزیرہ منقون و قبوامینا بالکس ایمان والو ہو جاؤ تم قیم رہنے والے ساتھ انصاف پہ ہر حال میں انصاف پہ قیم رہو ہمارے مولانا سعید شہید جلال پوری وہ پڑھاتے تھے پہلے پاپوش نگر میں وہ مسجد تھی وہاں پڑھاتے تھے اتنے مشہور نہیں تھے بعد میں حضرت کی صحبت کے اندر مشہور تھے تو میں ایسے کبھی آتا کراچی تو ان کے ہاتھ ٹھہرتا تھا تو مجھ سے وہ درس دلواتے تھے صبح کا تو میری عادت ہے قرآن کھولتا جو ہی سامنے ورک آ جاتا وہاں سے درس شروع کرنے کا تو ایک دن میں نے کھولا تو یہی سامنے آ گیا اب دیکھو کتنی عرصہ گزر چکا ہوگا اس کو لیکن مجھے یاد ہے جاجلہ جین کون کو یہ درس میں دیا وہ پاپوش نگر کی مسجد کے اندر اگر صحیح صحیح <تصفح> ایمان والو ہو جاؤ تم قائم رہنے والے ساتھ انصاف کے شہد گواہی دینے والے اللہ کی رضا کے لیے گواہی دو کس کے لیے ولو ال سے چاہے وہ گواہی اپنے نفسوں کے اوپر ہو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 تو میرا سخت مخالف ہو جائے گا یا آپ کہو گے ہمارا چندہ بندہ بند کر دے گا دنیا دار آدمی آئے لہٰذا اس کے خلاف دوائی نہیں دینی چاہیے فرمائشے نہ کروں ٹھیک ہے نا اور بعض یوں ہوتا ہے کہ جس کے خلاف دوائی دیتے ہو کیا ہوتا ہے فقیر مسکین ہوتا ہے پھر اس پہ ترس کھاتے ہیں کیا یار اس کے خلاف دوائی نہ اللہ نے بنوایا غنی ہو فقیر ہو وہ اللہ کا بندہ ہے اللہ جانے اس کا بندہ جانے اللہ ان پہ مہربان ہے تم نہیں ہی مہربانی ہے تو غلط مہربانی ہے دیکھو اگر ہوگا مشہور کون غنی یا فقیر اللہ اولا بہما پس اللہ زیادہ خیر خواہ ہیں ان دونوں کا اولا کے نیچے خیر خالق ہو اللہ ہی زیادہ خیر خواہ دونوں کا بس نہ اتباق رو تم خواہش نفسانی کی ان تا دلو ان سے پہلے لا مقدر ہے لے ان تا دلو نہ اتباق کرو خواہش نفسانی کی طرف اس کے کہ پھر جاؤ تم حق سے انتا دلو انل الحق لکھ لو آگے انلحق نہ اتباق کرو خواہش کی لے انتا دلو ان تا دلو الحق تاکہ پھر جاؤ تم حق سے وائن طلب اور تورے رجو بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں وہ گواہی دیتے ہی نہیں کیا حالانکہ حق کی گواہی دینی چاہیے بھی غلط ہے اور بعض آدمی گواہی دیتے ہیں لیکن غلط گواہی دیتے ہیں کیا قج بیانی کرتے ہیں غلط بیانی یہی فرمایا وائن تلب ہوا تورے رجو اور اگر قج بیانی کی تم نے جب بھی آنی لکھو یا غلط بھی آنی او طور یا کہہ کیا اراز کیا بالکل نادا تمہارے بے شک اللہ تعالی تعالیٰ کرتے ہو تم خبردار ہے یا منو آ منو بلا تم بھی مومنین میرے محترام یہاں دراصل ایک سوال ہوتا تھا یہ کہا گیا ہے کہ یا یوح اللہ آمنو آمنو باللہ اے ایمان والو ایمان لو ساتھ اللہ کے ٹھیک ہے وہ ایمان تو ہے ان میں اس کو کیا کہتے ہیں تاثیل آصل تو بعض لوگوں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ یا یوح اللہ آمنو منو سے مراد ہے اے وہ لوگ جو ایمان لہ فقت زبان کے ساتھ کیا دل کے ساتھ ایمان نہیں لائے تو عامنب باللہ دل کے ساتھ ایمان لاؤ تو یہ خطاب کس کو ہوا منافقین کو لیکن ہمارے حضرات کہتے ہیں اگر خانوی علم و کہ یہ خطاب کس کو ہے مومنین کو ہے میں نے کیا لکھایا ہے تم بی ہے مومنی لکھائی ہے نا تو یہ خطاب کس کو ہے تو ہم دو تعویلیں کرتے ہیں ایک تو یہ کہ اے وہ لوگو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 یا منو اجمالن آ مینو تفصیلا آگے جو آ مینو بل لگ لکھو تفصیلا یا اس بوتو والمان آ مینو یا اس بوتو والا ایمان, ایمان پہ ثابت کدب رہو ایمان اللہ ال تفصیل عن ساتھ اللہ کے اس کے رسول کے اور وہ کتاب جو اللہ نے اتاری اپنے رسول پہ وال کتاب اللہ یا جنس کتاب مراد ہے اور وہ کتابیں کہ اتاری اللہ تعالی نے پہلے سے تو یہ ایمان تفصیلی ہوا ہے نہیں اور مئی اکبر بلّا مذمت کفار مذمت کفار اور جس نے قفر کیا ساتھ اللہ کے اس کے فرشتوں کے کتاب رسول دن قیامت پستا کہ گمراہ ہو گیا گمراہ بھائی اب دیکھو ایمان بھی تفصیلی تھا اور قفر بھی ان کا کیا ہے تفصیلی آئے یا نہیں ان اللہ زین آ مرتدین یا یہود یہ دونوں کال کا ہیں ان اللہ ذین میں دونوں کال کا ہیں مذمت مرتدین یا دوسرا کیا کیس کی مذمت آئے مرتدین کی یا یہود کی اچھا جی مذمت مرتدین کا مان دیکھو بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہوئے مرتد ہوئے نا اچھا پھر توبہ کر ایمان لائے پھر کافر ہوئے پھر بڑھاتے رہے کفر کو موت تک نیچے لکھ لو سمت دادو کفرن حتل الموت سما جادو کفرن ہتر بڑا تیرے قفر کو موت طاقت تو ان کی بخشش ہو بھی مرے کفر کے اوپر ایک معنی دوسرا معنی مسمت یہور ان الزین آ منو بے موسا ان اللہ آ منو بے موسا سما کا بے عبادت عجل پھر کافر ہو گئے سات عبادت کس کے وہ بچھڑے کی پوجا کی سمبا منو بتورات سمک کا فروغ کے بعد سمبا منو بتورا تو بچھڑے کی پوجا کے بعد بھی تو ایمان لائے تھے نا سمک کا فروغ بے عیسا پھر کفر کیا عیسا لہ سر تھا سمت داد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اللہ تعالی تا کے بخشے واسطے ان کے اور نہیں تاہ رہنمائی کرے راہ بہشت کی سبیلان کے نیچے لکھو بہشت کا راستہ اور نہیں تاہ رہنمائی کرے ان کی بہشت کے راستے کی بشیر المنافقین زاجر منافقین ما بیان خباسات زاجر منافقین بابیا نے خبا صاحب خوشخبری دے دو منافقین کو بائیں طور پہ ان کے لیے کیا ہے عذاب دردناک ہے اللہ زین خزون الکافرین اولیا صبا ص نمبر ایک منافق کی بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ مومن کا یار نہیں ہوگا دلی طور پہ کس کا یار ہوگا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 ادھر تو عزت بڑھتی ہے تو ماں ادھر سے خدا کی لانت برستی ہے جب تک وہ نہ اندم علیزہ نمبر دو کیا تلاش کرتے ہیں ان کی عزت کو سوچ لیں فائن عزت اللہ جمامی عزتیں کس کے ہاتھ ہیں وکاد نذرا شباثت نمبر کتنی تین تیسری شفاثت منافقین ان یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں گاؤڑاتے ہیں کہتے ہیں قرآن میں واشیانہ سزائیں ہیں یہ ملہ نے بنی ہوئی ہیں فلاں کچھ ہے فلاں کچھ ہے وہ قد نزلہ یہ حباث نمبر کتنی تین اور تاکہ اتارا اللہ نے تمہارے اوپر کتاب کے اندر یہ کہ جب سنو تمنا اللہ کی ایتوں کو کہ ففر کیا جاتا ساتھ اس کے اور مذاقیں کی جاتے ساتھ اس کے پس نہ بیٹھو ان کے ساتھ اور جو مذاق کرتے ہیں منافق کافر یہاں تک کہ مشغول ہوں دوسری باتوں کے اندر اگر تم بیٹھے نا تو بے شک تم اس وقت ان جیسے ہوگے بے شک اللہ تعالیٰ جمع کرنے والے ہیں انجام دیکھ لو انجام کو و منافقین اللہ جمع کرنے منافقین کو کافروں کو جہنم کے اندر سب کو یہ سمجھا نہیں سمجھا تو منافقین اور کافروں کی عادت ہے کہ اللہ کے اکام کے ساتھ کیا اڑاتے ہیں مذاق کے اڑاتے ہیں ان کو واشیاں سزائیں کہتے ہیں تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو باقی ادھر کیا ہے وہ قد نزل علیہ فل ہے کہ ہم نے قرآن کے اندر واضح کر دیا ہے پہلے بھی وہ کہاں واضح کیا ہے دوسری جگہ ہے صورت علام کے اندر ویزا رائے تذین یقوضون فی آیاتنا نافر خوفی حدیث صورت نام مکی ہے وہاں موجود ہے اللہ دین یا یہ نمبر کتنی ہے جی کتنی چار حباست نمبر چار منافقین کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ تمہاری طاق میں رہتے ہیں کس میں رہتے ہیں طاق انتظار کے اندر اچھا وہ کیسے جی اگر تم کو فتح حاصل ہونا اسی جنگ کے اندر فتح حاصل ہو مال غنیمت ملے تو آ جاتے ہیں جی ہیں جی ہستے ہیں ہاں جی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہمیں بھی کچھ نہ کچھ حلوہ ملنا چاہیے مال غنیمت ملنا چاہیے اور اگر کافر کامیاب ہو جائیں نعوذ باللہ تو کافروں کے پاس بھاگ جاتے ہیں ہم ان کے ساتھ صرف ایسے کھڑے رہے ان کی طرف سے ہم لڑے نہیں بلکہ تمہاری رعایت کرتے رہے اب ہمیں کچھ نہ کچھ ملنا ہر دے, دے بے دے پتہ اللہ یا طرف بسوں بے قوم یہ لوگ ہیں جو تمہاری طاق میں رہتے ہیں بس اگر ہو واسطے تمہارے فتح اللہ کی طرف سے کا کہتے ہیں الحمد باپ کیا ناتے ہم تمہارے ساتھ مسلمان ہیں اور اگر ہو واسطے کافروں کے حصہ تو کافروں کو کہتے ہیں علم ناو کم نہ غالب آنے لگے تھے ہم تم پر یہ مانا لکھ لو تو ٹھیک ہے بھائی ہم مسلمانوں کے ساتھ تھے اور مسلمان اور ہم تم پہ کیا آنے لگے تھے تو ہم نے پھر ایسا ڈھنگ کیا نا غلط مشورہ دیا مسلمانوں کو تو تم غالب ہو گئے کیا تم غالب ہو گئے کیا نہ غالب آنے لگے تھے ہم تم پہ نمناک من مومنین اور بچا لیا تھا ہم نے تم کو کس سے مومنین سے کر میں فلاق اللہ تعالیٰ عملی فیصلہ کریں گے درمیان ان کے دن قیامت آمد کے یا حکم وغیرہ چی کو عملی فیصلہ یہ ضرور لکھنا بس اللہ عملی فیصلہ کریں گے درمیان تمہارے دن قیامت آمد کے اور ہرگز نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ واسطے کافروں کے اوپر مومنین کے راہ غلبے کی سبھیلاً کے نیچے لکھو ہو راہ غلبے کی امیر المومنین کے سامنے ہمارے ساتھی گئے کراچی کے علماء انہوں نے کہا کوئی صلاح بلا کر لینی چاہیے امریکہ بڑا طاقتور ہے تو ایسے ہے کچھ نہ کچھ بچاؤ ہو جائے گا امیر اور نے یہی علاج پڑھے تھے وہ لئ اللہ کافرینا حرگز نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ واسطے کافروں کے اوپر مومنی چراغل بھی لیکن اس کے اوپر پھر لوگوں نے سوال کر گیا کہ انہوں نے تو پڑھا تھا لیکن غالب تو امریکہ ہو گیا نا اس کا اب جواب سنو دو جواب ہیں غور کرنا پہلے میں مانا کرا فلّاء یاقم بہنم یوم ملکیاں بھائی اس میں غور کرو اللہ تعالیٰ عملی فیصلہ کریں گے درمیان تمہارے دین قیامت کے. عملی فیصلہ کریں کیسے کریں گے مومنین بحشت میں اور کافر و منافق دو میں تو اس عملی فیصلے کے اندر اللہ تعالیٰ کافروں کو غالب نہیں کریں گے اسی عملی فیصلے میں کہ اللہ تعالیٰ الٹا دیں کیا کر دیں کافر منافق ان کو کہاں ڈال دیں جنت میں اور مومنین ان کو کہاں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 کیا بالکل بےخ کنی کر, کر دیں ختم کر دیں یہ نہیں کر سکیں گے جیسے ابو سفیان کا گروپ آیا نا جنگ یہود کے اندر لڑے بظاہر غلبہ تو ہو گیا نا لیکن بعد میں جاتے ہوئے وہ مومنین کا ہم کیا کر دیتے استع سال کر اسی سال کر سکے بظاہر غلبہ ہوا ان کا لیکن بےخ کنی نہ کر سکیں کہ بالکل مومنین کو تباہ کر دیں اب یہاں بھی یہی بات ہے بظاہر غلبہ نظر آ رہا ہے لیکن استی کیا ہے انہوں نے وہ وہاں مومنین بڑھ رہے ہیں یا نہیں وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے ان کی جو تمنا تھی ایسی سال والی ایتمن وہ نہیں ہے اب بات آئی سمجھ آ ہے ہر نہیں کرے گا اللہ تعالی واسطے کافلوں کے عموماً راغل کی اچھا دی تو آ گیا سمجھ یا نہیں سال نہیں کر سکیں گے باقی ایک سفر رہ گیا ہے چلو بجلی بھی آ گئی ہے نا ایک سفر پڑھ لیں ان المنافقین یخادعون یہ حباست نمبر کتنی ہے بتائیے پان بے شک منافقین چال بازیاں کرتے ہیں اللہ کے خواب بھئی یہ چال بازی نہیں ہے جیسے ایک طالب علم ہو میرا شاگرد ہو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 مشاقلتاً کہا گیا ہے عربی کے اندر مشاکلت بھی ایک نو ہے بلاغت کا جیسے جزاو سیاتن سیاطن ہے تو اللہ تعالی چال بازی کی سزا دینے والا ہے ان کو ویزاک یہ نمبر کتنے ہے جی چھ شبا سے نمبر چھ اور جب کھڑے ہوتے ہیں منافع طرح نماز کے کھڑے ہوتے ہیں سست ہو دکھلاوا جی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ نماز دکھلاوے کی پڑھتے ہیں اور نئی ذکر کرتے یاد کرتے اللہ تعالیٰ کو مگر تھوڑا مذہب زبین بین اظال شفاص نمبر کتنی دی سات مذب بین اظال کا منع لکھو مترد دینہ بین المان والکفر مظفظین کا منع مترد دین مترد دینہ بین المان والکفر ایمان و کفر کے درمیان متردد رہے ہیں حیران پھرنے والے ہیں لا الا کے بعد لکھو متمئن نہ تو مطمئن ہے طرف ان کے اے مومنین کی طرف اور نہ مطمئن ہے طرف ان کے کن کی طرف کفار کی طرف نہ شیعہ نہ سنی تد منی اے نہ شیعہ نہ سنی تھی نہ مطمئن ہے تو رب ان کے اور نہ مطمئن ہے رب ان کے نہ مومن نہ کافر نہ تتر نہ بٹیرے وہ میں یو زرا اور جس کو اللہ کو مراح کرے پہر کے نہیں پائے گا تو اس کے لیے کوئی راہ نجات کی یا منو ان نہ یو انتبلی کافروں کی دلی دوستی سے روکا گیا الناۃ الفار اے ایمان والو نہ بناؤ تم کا اپنے دو سوائے وہ میں اب تری دوں کیا ارادہ کرتے ہو یہ کہ کرو واسطے اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنے دلیل واضح دلیل واضح عذاب دینے میں لکھ لو نیچے اللہ کے آگے دلیل آ جائے گی نا تمہارے عذاب دینے میں اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے نا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 آلائش ان کے اوپر پڑے گی وہ پیئیں گے کھائیں گے خبیص اور ہر کے دنی پائے گا تو ان کے لیے کوئی مددگار الزینتا <تَاهُون> انجام میں منافقین آ گیا اب بشارت ہے برائے طائبین مخلصین جو اخلاص کے ساتھ توبہ کرتے ہیں ان کے لیے بشارت بشارت برائے طائے مخلصین مگر جن لوگوں نے توبہ کے نفاق سے اور اصلاح کیا اپنے امنوں کی با تسم اللہ اور مضبوط پکڑا بے دین اللہ بلّہ بل کے نیچے کا لکھنا ہے اور مضبوط پکڑا انہوں نے اللہ کے دین کو وا خلاص الدین الحمد اللہ اور خالص کیا انہوں نے اپنی فرما برداری کو واسطی اللہ کے یہاں دین کا منع کیا لکھنا ہے فرما برداری تو کہ دین کی بات پہلے آ گئی تھی اور خالد کی نے فرم برداری واسطے اللہ کے یہی لوگ ہوں گے ساتھ مومنین کے یہ منافق اگر توبہ کر لیں تو کیا بن جائیں گے مومن بن جائیں گے اور عن قریب دے گا اللہ تعالی مومنین کو ادر عظیم ما یا فر اللہ بذاب قم تفہیم منافقین اب منافقین کو سمجھایا گیا تفہیم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 شکر کرو تم یعنی ایمان مان اور ہیں اللہ تعالی قدر دان جاننے والے جو شکر کرتا ہے اس کے شکر کی قدر کرتے ہیں